وک اللہ محدسن بدہ وک اللہ بدہ تم غلال وک دنیا ایک عارضی گھر ہے اور یہاں پہ انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کی آزمائش ہو سکے کہ وہ زندگی کیسے گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آڈرز کے مطابق یا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ صلاط والسلام کے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں اس سے سلوک ہوتا ہے اس کے اعمال کے مطابق اگر اچھے اعمال ہیں تو قبر کی زندگی اچھی گزرتی ہے اگر اعمال برے ہیں تو قبر کی زندگی بری گزرتی ہے روزِ قیامت جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے تو وہ بھی ان اعمال کے مطابق جو ہم نے دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں دنیا کی زندگی ایک محدود سی زندگی ہے اکل مند ہے وہ آدمی جو اس دنیا میں ایسے اعمال سر انجام دیتا ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مفید ہو لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اس بات پہ توجہ نہیں دیتے ہماری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگر میں آج چوتھ ہو جاؤں تو میرے بیٹوں کا کیا بنے گا میری بیگم کا مستقبل کیا ہوگا چناچے کیا کروں کو ایسا کام کر جاؤں کہ میں دنیا میں رہوں نہ رہوں میرے بیٹے کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں اب لوگ بیٹوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جائز طریقے بھی اختیار کرتے ہیں ناجائز بھی اور عام طور پہ نجائز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں بیمہ کروا لینا اپنی زندگی کا اپنے مکان کا اپنی دکان کا جگتی یہ بیما سود بھی ہے جوا بھی ہے دھوکہ بھی ہے اس لیے حرام ہے میرا موضوع آج بیما نہیں سود نہیں جوا نہیں لیکن اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس قدر فکر ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی کیوں میرے بھائی فکر ہے کہ نہیں ہے اسی فکر میں ہلکان ہو کر ہم بیما کرواتے ہیں بیما ایجنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرو اگر بیمہ نہیں کراؤ گے تم کل فوت ہو گئے تمہاری چھ بچوں کا کیا بنے گا تمہاری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی چنانچہ ہم اس کی باتوں میں آ کر بیما کروا لیتے ہیں جو کہ حرام ہے غلط ہے اللہ سے الاحی جنگ کے مترادف ہے میرا سوال یہ ہے کہ بیٹوں کے مستقبل کی فکر ہے اپنے مستقبل کی فکر کیوں نہیں ہے یہ دنیا کی تیری بیس سالہ زندگی چالیس سالہ زندگی ساٹھ سالہ زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گی یہ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو محلات میں رہتے ہیں اور ان کی بھی گزر جاتی ہے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں آردی زندگی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گی سوال یہ ہے کہ قبر کی زندگی کے لیے کیا کیا آخر کی زندگی کے لیے کیا کیا میرے بھائیو شریعت نے جہاں یہ اصول بیان کیا ہے کہ انسان کی جسم سے اس کی روح نکلتے ہی نیک آمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ چند ایک ایسے امال ہیں اگر وہ آپ اپنی زندگی میں کر لیں تو مرنے کے بعد بھی آپ کو سواب ملتا رہے گا یہ میرا آج کا موضوع ہے میرا موضوع وہ امال ہیں جو اگر ہم دنیا میں کر لیں تو مرنے کے بعد بھی ان کا فائدہ ہوتا ہے عام طور پر اصول کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ سلیل انسانی سورت الجم ہے, ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو خود اس نے کیا ہوگا دوسرے لوگ اس کے لیے نفل پڑھتے رہے کوئی فائدہ نہیں دوسرے لوگ اس کے لیے قرآن پاک پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں دوسرے لوگ اس کے لیے تصویہات کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں وہ اللہ صلی इंसान اللہ ماسا انسان کے کام وہ بھی اعمال آئیں گے جن کے لیے خود اس نے محنت کی ہوگی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم فائدہ پہنچائیں اس کو سوا پہنچائیں چنانچے اس کے لیے جائز اور ناجائز طریقے اختیار کی جاتے ہیں مشروع اور غیر مشروع طریقے اختیار کی جاتے ہیں مصنوع اور غیر مصنوع طریقے اختیار کی جاتے ہیں قرآن پاک پڑھ کر میت کو بخشنا یہ سننا طریقہ ہے میرا آپ سے سوال ہے یہ سننا طریقہ نہیں ہے کسی صحیح اس میں نہیں آیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نفل پڑھ کر بخشنا کیا یہ سننا طریقہ ہے بالکل نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تیجا ساتواں دسواں چالیسواں برسی عرف کیا میت کو سواب پہنچانے کے یہ وہ طریقے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں بالکل نہیں یہ سارے طریقے بدت ہیں دین میں اضافہ ہیں شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے عام طور پہ یہ طریقے کافروں سے لیے گئے ہیں ہندوؤں سے لیے گئے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے وارث اسے فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں یا تو دعا کر کے یا صدقہ خیرات کر کے یا حج عمرہ کر کے یہ چار کام کون کریں گے میت کے رسا لواحقین دو صحباب لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے میرا موضوع وہ امال ہیں جو خود میں کروں آپ کریں اور قبر میں ہمیں فائدہ ہو کوئی اور کرے یا نہ کرے میری اپنی محنت اس کا مجھے قبر میں بھی فائدہ ہوتا رہے یہ امال میرا موضوع ہیں چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ امام ابو دعود رحمہ اللہ حدیث کے دو بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اذا مات الانسان کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے ان قطع ہوں تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں نبی علیہ علی عام اصول دے رہے ہیں یہ اصول قرآن کی اس عید کے عین مطابق ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ سلی اللہ سلیح انسانی کہ انسان کے کام اس کی ذاتی محنت آئے گی ذاتی کافی اور کوششیں آئیں گی کسی اور کی محنت اس کے کام نہیں آئے گی اور حدیث کا پہلا حصہ اس عد کے بالکل مطابق ہے کہ اذا ادامات انسان جب انسان فوت ہو جائے ان قطر ہوں ہو اس کے امال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے اس کے امال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جو نیکیاں کر لی کر لی اب کسی نئی نیکی کا اندراج نہیں ہوگا جو نیک امال کرنے تھے کر لیے اب کسی نئے نیک عمل کو اس کے نام عمال میں نہیں لکھا جائے گا یہ عام اصول ہے پھر نبی علیہ السلاۃ اسلام نے فرمایا سوائے تین صورتوں کے سوائے تین چیزوں کے تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں عام اصول کیا ہے کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی اب اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھ کر بخشتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے میں کہوں گا مجھے کوئی تلاز نہیں ہے لیکن شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا قرآن پاک پڑھ کر میں کسی کو بخش رہا ہوں ثواب اس کو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا یہ غیبی معاملہ ہے یہ تو اللہ بتائے یہ اللہ کے رسول بتائے میں اور آپ کو ہوتے ہیں دعویٰ کرنے والے کہ قرآن پاک کا ثواب پہنچ جاتا ہے میں اور آپ کو ہوتے ہیں دعویٰ کرنے والے کہ نفل پڑھ کر بخشوں تو ثواب پہنچ جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشیوں ثواب پہنچ جاتا ہے تینوں کل پڑھ کر بخشیوں تو ثواب پہنچ جاتا ہے محرو آپ یہ دعویٰ کہاں سے کر سکتے جبکہ شریعت بتا رہی ہے کہ کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں دیتا سوائے ان چیزوں کے جن کا شریعت سے ثبوت مل گیا تو میرے بھائی اس حدیث میں نبی علیہ السلاط اسلام نے ایسی تین چیزیں بتائی ہیں پہلے نمبر پہ فرمایا کہ ورد یہ جو نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو میت کے لیے دعا کر رہی ہے ترجمہ میں نے کر دیا سوال اب میں آپ سے کروں گا نیک اولاد دعا کر رہی ہے یہ اس کی ذاتی محنت ہے کہ کسی اور کی محنت ہے جی یہ ذاتی محنت ہے کیونکہ بیٹا جو ہے اس کی کمائی ہے صحیح حدیث ہے نبی علیہ صاحب اسلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اس میں سے سب سے بہتر رزق وہ ہے جو تمہاری اپنی کمائی میں سے ہو اور تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے انسان کی اولاد اس کی کیا ہے کمائی ہے شادی کی ہے اس کی محنت ہے بیگم سے تعلقات قائم کیے ہیں اس کی محنت ہے بیگم گھر میں تب رہتی ہے جب آپ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں جب آپ اس کو گھر لے کر دیتے ہیں جب آپ اس کو کپڑے لے کر دیتے ہیں جب آپ اس کو کھانا لے کر دیتے ہیں پھر حمل ٹھہر گیا ہے اس بیگم کے اوپر خرچ کر رہا ہے پھر ولالت ہوئی ہے اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے پھر بیٹا ہوا ہے اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے اس کی تربیت کی ہے اسے جوان کیا ہے اسے پڑھایا ہے وہ اب اگر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے تو یہ اس کی کمائی ہے یہ اس کی محنت ہے یہ <سؤال> <سؤال> سپیکر والے بھائی کو بلائیں اس کو اوپر کریں اوپر کریں <سؤال> تو میرے بھائی تین چیزیں بتائی ہیں نبی علیہ و اسلام نے نبی علیہ السلاط و نے کتنی چیزیں بتائیے میرے بھائیوں تین چیزیں ان میں سے ایک ہے نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے غور کیجئے گا نبی علیہ السلام فرما رہے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو والد کے لیے دعائیں کرتی ہے ان دعاؤں کا والد کو فائدہ ہوگا چاہے قبر میں جا چکا ہے لیکن اولاد کون سی کہی ہے آپ نے نیک اولاد ڈاکٹر انجینئر جی نیک اولاد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بنانے پہ مجھے اعتراض ہے نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنا رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے صرف توجہ دلا رہا ہوں آپ کی اس جانب کہ آپ اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہونا اس کو ہونا ہے ڈاکٹر بننے کا فائدہ آپ کو نہیں ہونا اس کی بیگم کو ہونا ہے ڈاکٹر بننے کا فائدہ آپ کو نہیں ہونا اس کے بیٹوں کو ہونا ہے آپ کو فائدہ تب ہوگا جب آپ اسے نیک بنائیں گے آپ کی قبر میں ثواب تب پہنچے گا آپ کو آپ کی قبر میں اولاد کی طرف سے سکون تب ملے گا جب آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی انہیں توحید کی راہ پہ لگایا ہوگا انہیں شرک سے محفوظ رکھا ہوگا انہیں نمازی بنایا ہوگا انہیں روزے دار بنایا ہوگا انہیں مسجد کا راستہ دکھایا ہوگا انہیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالی ہوگی اب چونکہ آپ نے عادت ڈال دی ہے آپ فوٹ ہو چکے ہیں قبر میں جا چکے ہیں وہ آپ کی ڈالنی ہوئی عادت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پہ پانچ ٹائم مسجد میں جاتا ہے نماز ادا کرتا ہے نماز کے سیدے میں نماز کے تحیات میں نماز کے بعد اقامت اور اذان کے بیچ میں آپ کو لیے دعائیں کرتا ہے اور قبر میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے نام امال میں جو ثواب لکھے ہوئے ہیں ان میں مزید اور ثواب کا اندراج ہو رہا ہے یہ تب ہے جب اولاد کو نیک بنایا ہے ہماری توجہ اولاد کے مستقبل پہ ہے ہماری توجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بن جائے آفیسر برتی ہو جائے اور مجھے ان تمام چیزوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے بار بار کہہ رہا ہوں مجھے اعتراض اس بات پہ ہے کہ بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے آپ نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا آپ نے اس کی بیگم کا خیال رکھا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپیہ تنخواہ لے اپنی بیگم کو کھلائے بچوں کو کھلائے لیکن آپ نے یہ خیال کیوں نہیں رکھا کہ اس کو میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دوں اسے میں قرآن پاک کی تفصیل سکھا دوں اسے میں مسجد کی راہ پہ لگا دوں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈال دوں نیک امال کرے اور قبر میں مجھے بھی فائدہ ہوتا رہے تو دعا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اب آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو والد کے لیے کیا کرتی ہے دعا کرتی آپ نے یہ نہیں کہا نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو والد کو قرآن پاک پڑ پڑھ کر بخش رہی ہے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو نمازیں پڑھ پڑھ کے والد کو بخش رہی ہے نہیں نمازیں وہ پڑھیں سواب بخشے نہ بخشیں جب نماز کی عادت آپ نے ڈالی ہے ان کی نماز کا سواب جتنا ان کو ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سکھائی تھی کالی صاحب کا بندوبست آپ نے کیا تھا پرانے پاک کا ترجمہ آپ نے پڑھایا تھا ترجمہ پڑھانے والے مولوی صاحب کا بندوبست آپ نے کیا تھا جس مسجد میں ترجمہ پڑھایا جا رہا تھا وہاں اس کو لے کر آپ جاتے تھے اب وہ تلاوت کرتا ہے ترجمہ پڑھتا ہے قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے دوسروں کو ترجمہ سکھا رہا ہے ثواب کما رہا ہے جتنا ثواب اسے مل رہا ہے اتنا آپ کو بھی مل رہا ہے نہ آپ کے ثواب میں کمی کی جا رہی ہے نہ اس کے ثواب میں کمی کی جا رہی ہے اب میرے بھائی سوچئے کیا آپ کو اپنا کو ایسا بیٹا نظر آ رہا ہے کہ جس کا قبر میں آپ کو فائدہ ہوگا سوچئے ذرا آپ کے دو بیٹے ہیں تین ہیں چار ہیں ان میں سے کون سا ہے جس کا آپ کو ثواب قبر میں ملتا رہے گا میں نے چند دن پہلے بھی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی جسے امام بخاری ردب المفرد میں اور امام ابن ابلاجا اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ میت کا درجہ بلند ہوتا ہے مقام بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ آج میرے درجات میں اضافہ کیسے ہو گیا میرا مقام کیسے بلند ہو گیا آواز آتی ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں نفرت کی ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں نفرت کی ہے بلکہ دعا دیگر لوگ بھی کریں تو میرے بھائیوں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے ذکر بار بار کس چیز کا کر رہا ہوں دعا کا فاتحہ پڑھنے کا نہیں تیمو تینوں پڑھنے کا نہیں سورہ آشین پڑھ کر بخشنے کا میں ذکر نہیں کر رہا میں دعاؤں کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر بار بار قرآن و حدیث میں آ رہا ہے حوالے دے رہا ہوں چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اٹھائیسویں اس بارہ میں سورہ حشر میں مہاجرین و انصار صحابہ کلام کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان کے بعد وہ لوگ آئیں گے یقون جو کہا کریں گے ربنا اے ہمارے مالک اے ہمارے پر بدار اے ہمارے خالق اے ہمارے رازت اغفر لنا ہمیں گناہ بخش دے ولی خوانینا اور ہمارے بھائیوں کے گناہ بخش دے الدین سبقونا نابل جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور دنیا سے جا چکے مسلمان مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے لانتے نہیں بیچتا آج محرم کے مہینے میں کئی کلمہ پڑھنے والے پہلے سے گزرے ہوئے مسلمانوں پہ لانتے بھیج رہے ہیں تبلا کر رہے ہیں انا لاہ وا لاجو <لِحراجعوں> اور اللہ تعالی مومنوں کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں لانت بھیجنا نہیں بلکہ مومن کی صفت یہ ہے کہ پہلے سے گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے کہ یا اللہ ان کی کتایاں انہیں معاف کر دے وَلَا تجعل قلوبنا آمنوا فرمایا مسلمان وہ ہیں جو ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو پہلے مسلمان گزر چکے جو پہلے مومن گزر چکے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھنا و دعوت نہ رکھنا اللہ تو کہتا ہے کہ آنے والے مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پہلے مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رہے کوئی بغض نہ رہے کوئی دعوت نہ رہے اور یہ لوگ اپنی اولاد کے دلوں میں محنت کے ساتھ پہلے مسلمانوں کی دشمی ڈال رہے ہیں کینہ ڈال رہے ہیں ان کے بارے میں بغض و دعوت کو دلوں میں داخل کر رہے ہیں انا لاچی تو میرے بھائیوں مسلمان کا کام ہے پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں دعا کرتا رہا کریں اسی لیے ہم توجہ دلاتے ہیں کہ آپ اپنی میت کو گھر میں دفن نہ کریں کہاں دفن کریں عام قبرستان میں تاکہ جب بھی قبرستان میں آ کے کوئی قبر والوں کے لیے دعا کرے آپ کی میت کا بھی فائدہ ہو جائے اور اگر آپ نے اسے گھر میں دفن کر لیا تو کون آئے گا وہاں دعا کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کرنا مہینے کے بعد آپ اتر کر دیں گے تو شریعت نے جو نظام دیا ہے اسی میں خیر ہے امام مسلم رحیم اللہ روایت کرتے ہیں امام بن روایت کرتے ہیں صفوان بن عبداللہ بن صفوان سے یہ تابعی ہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جناب ابو دردار رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو یہ صفوان بن عبداللہ داماد ہیں کس کے کس کے ابو دردہ ابو دردا کے ابو دردار رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ابو دردا کے گھر گیا تو وہاں پہ میری ساس امر دردار تھی میرے سسر ابو دردا گھر میں موجود نہیں تھے میری ساس نے مجھ سے پوچھا ہاتھ کے لیے جا رہے ہو میں نے کہا ہاں اس سال میں ہاتھ کے لیے جا رہا ہوں کہنے لگی کہ ہمارے لیے دعائے خیر کرتے رہنا امے دردا صحابی ہیں صحابی کی بیگم ہیں اپنے دماغ سے کیا کہہ رہی ہیں حج میں ہمارے لیے دعائے دعائے خیر کرنا اور پھر حدیث سنائی نبی علیہ السلاۃ وسلام کی حدیث توجہ سے سنیے گا حاجی صاحب کہ کیا امے دردا آپے دماد سے یہ کہہ رہی ہیں ہاتھ کے لیے جاؤ گی تو فلاں قبر پہ ہمارے لیے دعا کرنا یا کچھ اور کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہمارے لیے دعائیں خیر کرنا کیونکہ نبی علیہ تو سلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے بائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے راز یہ ہے راز یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرصے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو دعا کرنے والے کے سر کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے آمین والا کا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری تیرے بھائی کے حق میں دعا قبول کرے اور اللہ تجھے بھی اس جیسی کئی چیزیں دے جب آپ اون کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ کس کے لیے دعا کرے گا آپ کے لیے دعا کرے گا دوسروں کے لیے ان کی عدم عدمگی میں دعا کرنا فائدہ ہے یا نقصان ہے کہ آپ کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے تو میرے بھائی اپنے دیگر مسلمانوں کے لیے ان کی عدم عدمرودگی میں دعا کریں جو فوٹ ہو چکے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ اور آپ مدینہ میں بیٹھے ہیں لاہور والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ آپ ان کی عدمگی میں دعا کر رہے ہیں آپ مکہ میں بیٹھ کے دلی والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ ان کی عدم مجودگی میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں اور مسلم شریف کی بن ماجہ کی حدیث ہے جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم مجودگی میں دعا کریں گے تو اس آپ کے لیے دعا کرے گا سفان بھی عبد کہتے ہیں پھر میں مارکیٹ گیا بازار گیا وہاں پہ مجھے میرے سسر ابو دردان مل گئے انہوں نے بھی مجھے یہی حدیث سنائی کہا ہمارے لیے دعائے خیر کرنا اور پھر یہ حدیث سنائی تو میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں کا نیت کو بہت فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو زندہ ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اُن مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ان مرحومین کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں تو شریعت بار بار توجہ دلا رہی ہے کہ آپ میت کے لیے کیا کریں دعا کریں تو میرے بھائی تلاوت اپنے لیے دعا میت کے لیے طواف اپنے لیے دعا میت کے لیے اذکار اپنے لیے دعا نیت کے لیے تو بہرحال وہ حدیث جس میں نبی علیہ اسلاتو اسلام فرما رہے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ان میں سے پہلی یہ ہے کہ نیک اولاد جو والد کے لیے دعا کر رہی ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا او من علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں نبی علیہ السلاط اسلام کی سات اہدار ایسی عزیزیں لکھ دی ہیں جو شک و شبہ سے بالاتا رہیں امت کے پرانے علماء کلام کا اتفاق ہے کہ ان تمام احادیث کی نسبت نبی علیہ السلاط اسلام کی طرف بالکل درست ہے اب تمام علماء کرام نبی علیہ السلاط اسلام کی احادیث کا مطالعہ کرنے کے لیے بخاری شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں بلکہ عام مسلمان بھی بخاری شریف سے نبی علیہ السلاط اسلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کئی عام مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ مولوی نماز کے معاملے میں متفق نہیں ہو رہے وہ کہتے ہیں ہم خود اٹھاتے ہیں بخاری شریف دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام نماز کیسے پڑھتے تھے کئی حج پہ آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں سے تو مسئلے سنتے رہیں گے کہ حج کیسے کرنا ہے ذرا بخاری شیو کھول کے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے حج کیسے کیا تو میرے بھائیو ان حادیس کا لوگ مطالعہ کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے علماء کرام اپنے دروس میں ان حدیث کا حوالہ دیتے رہے ہیں دیتے رہیں گے آج سے تیرہ سو سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گی امام بخاری رحی مح اللہ اس لفظ میں داخل ہیں کہ جو علم چھوڑ کے گیا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو سواب ملتا رہے گا کچھ اور نہ صحیح امام بخاری کی لکھی ہوئی حدیثیں جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو ہر حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آتا ہے ہر مسلمان پڑھتا ہے ثواب لیتا ہے سواب امام بخاری کو بھی جاتا ہے تو میرے بھائی کیا آپ نے کوئی ایسا علم کام کیا ہے جس کا قبر میں آپ کو فائدہ ہوگا میرا آپ سے سوال ہے جی تو کیا آپ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ مشکل کام ہے کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے بیٹے کو سکھائے آیا تو کسی اپنے بیٹے کو پڑھائیں سورہ فاتحہ چھوٹا بچہ اسے سورہ سرحاتیہ پہلی بار آپ پڑھا رہی ہیں اسے پہلی بار سورہ اخلاص آپ پڑھا رہی ہیں اسے بسم اللہ پڑھائیں اسے سبحان اللہ پڑھائیں اسے اللہ اکبر سکھائیں اسے لا الہ اللہ سکھائیں پوری زندگی میں اقدامات پڑھتا رہے گا سباؤ آپ کو ملتا رہے گا لیکن ہم سکھاتے ہیں گانے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بوڑے دادے افسوس کی بجائے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا پوتا ناچ رہا ہے گانا سنا رہا ہے اللہ کے بندے تی داڑھی سفید ہو چکی ہے موت کا وقت قریب ہے تجھے افسوس ہونا چاہیے کہ میرا پوتا کس لین پہ لگ رہا ہے میرے بھائی اپنے پوتے کو پکڑیں اپنے بیٹے کو پکڑیں اسے اللہ اکبر کہنا سکھائیں، اسے بسم اللہ کہنا سکھائیں، اسے لا الہ الا اللہ کہنا سکھائیں آپ کے دائیں بائیں کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا آپ انہیں کلمہ پڑھنے کا طریقہ سکھائیں آپ کئی لوگوں سے بہتر ہیں اور بہت سے لوگوں سے آپ پیچھے ہیں مطمئن نہ ہوں نیکی کے معاملے میں کن کی طرف دیکھنا چاہیے جو آپ کے اوپر ہیں ان کی طرف اور مال کے معاملے میں کن کی طرف دیکھنا چاہیے جو آپ سے نیچے ہیں ان کی طرف تو میرے بھائی آپ کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں کسی کو نماز نبی خرید کر دے دیں وہ نبی علی صاحب سلام کی صحیح عادیش کا مطالعہ کر لیں کسی کو بخاری شریف خرید کر دے دیں کسی کو قرآن پاک کی تفسیر خرید کر دے دیں یہ لوگ یہ کتابیں پڑھتے رہیں گے عمل کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا او علم ایملفاؤ بھی اپنی برادری اپنے محلے کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں آپ نے سوچا کہ یہ بڑی بڑی کتابیں میرے رشتے نہیں پڑھ سکتے آپ نے چھوٹا سا کتاب لکھ دیا اس میں آپ نے لکھ دیا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے حدیث کا حوالہ یہ ہے سیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے حدیث کا حوالہ یہ ہے آپ کے محلے کے لوگ رشتہ داروں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا وہ آپ نے لکھ کر دے دیا چار پانچ چیزیں لکھ کر دے دی اپنے محلے میں پھیلا دی رشتہ داروں میں پلا دی لوگ پڑھ رہے ہیں سواب آپ کو مل رہا ہے کیسد آپ نے خریدی توحید کے اوپر مستمل قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر مستمل اور آپ نے کسی کو دی اس نے سنی دوسرے کو دی تیسرے کو دی آپ کو سواب مل رہا ہے او علم تفاؤ بھی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ کیا ہے صدقات سدقتن جاریہ وہ صدقہ جس کے فوائد سے لوگ فائدہ مسلسل اٹھا رہے ہیں مثلاً آپ نے کہیں نلکا لگوا دیا پانی کا بندوبست کر دیا کنواں کھپوا دیا پمپ لگوا دیا واٹر پمپ لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ نے اپنی کچھ زمین مخصوص کر دی اللہ کی راہ میں کہ اس کی جو آمدنی ہوا کرے گی وہ اللہ کی راہ میں وقف ہے ایک ایکڑ دو ایکڑ زمین آپ نے خاص کر دی اللہ کے لیے بیٹوں کو اس کا منتظم بنا دیا جو کرایا آتا ہے جو آمدنی آتی ہے وہ فلام درسے کو دے دی جائے اس درسے کو آپ دے رہے ہیں آپ کے بعد آپ کے بیٹے دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پوتے دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پرموتے دے, پر دے رہے ہیں لیکن زمین کو وقف کرنے والا کون ہے آپ مدرسے کے لڑکے پڑھتے رہیں گے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ نے ہاسپٹل بنوا دیا جب تک لوگوں کا علاج وہاں پہ ہوتا رہے گا آپ کو سوال ملتا رہے گا مسجد آپ نے بنوا دی جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا مسجد رہی ایک سدی دو سو سال تین سو سال چار سو سال جب تک ہے آپ کو سوال ملتا رہے گا مسجد میں آپ نے سبھی بچوا دی جب تک لوگ ان سبوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو سوال ملتا رہے گا نسل میں آپ نے پنکھا لگوا دیا جب تک اس پنکھے سے نوازی فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا آپ قبر میں او سدا کا میرے بھائی یہ تین امال ہیں یہ دنیا میں کر کر جائیں اور نبی علیہ صاحب شام سے سوال ہوا تھا بخاری شیخ کی حدیث ہے توجہ سے سنیے گا آپ سے سوال ہوا تھا او سداقاتی افضل کہ کون سا صدقہ ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو نبی علم اصلاح اسلام نے فرمایا تھا وہ صدقہ کہ جو آپ اس وقت کریں جب آپ تندرست ہوں وہ نہیں کہ جب موت آ رہی ہے وہ صدقہ جو آپ اس وقت کریں جب آپ کیا ہو تندرست ہوں صحیح سالم ہوں اور مال سے آپ کو محبت ہو مال سے محبت ہے پھر بھی دے رہی ہیں تندرست ہیں مال سے محبت ہے مال اللہ کی نامے دیں تو ڈر لگتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا پھر بھی دے رہے ہیں مال گھر میں باقی رہے گا تو آپ کو امید ہے کہ میں مالدار رہوں گا لیکن پھر بھی آپ اللہ کی نامے دے رہے ہیں فرمایا یہ ہے وہ صدقہ جو سب سے بہتر ہے اور فرمایا نبی علیہ سات اسلام نے صدقہ کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ روح حلق تک پہنچ جائے اور پھر آپ کہیں کہ میرا اتنا مال اس مدرسے کو دے دو اتنا مال اس فقیر کو دے دو اتنا مال اس مسجد کو دے دو نبی علیہ صاحب سلام فرماتے ہیں اب کیا دیں گے اب وہ آپ کا رہیاں تو کسی اور کا ہو چکا ہے اب وہ مال آپ کا نہیں ہے اب کسی اور کا ہو چکا واسوں کا ہو چکا جب سانس نکل رہی ہو اب وہ مال آپ کا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو میرے بھائی کس یہ تندرستی کے عالم میں جب آپ صحت مند ہیں اور مال سے محبت ہے ان دنوں اللہ کے راہ مال دینا یہ سب وہ ہے جس کی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت ہے اللہ تبارک تبار سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اپنی قبر کی فکر کرنے کی توفیق نے فرمائے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو توحید کی راہ پہ لگائیں نماز کی راہ پہ لگائیں روزے کی راہ پہ لگائیں نیکیوں کی عادت ڈالیں برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں انہیں اچھی صحبت دیں بری صحبت سے انہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں وہ آخرداوانا الحمد للہ رب العالمی